فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفات ملے گی علی حبیب صلی اللہ, صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں جی ماشاء اللہ زبدل میٹھے, میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے نادری پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی قائدہ سلسلے میں خوش آمدید اور مسکراتے ہوئے آپ کو مرحبہ تو آج کے سلسلے کو اوبل تاخیر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے مدنی چینل کے نادرین سے ارض کرتا چلوں کہ اپنے گھر میں جو مدنی چینل کے علاوہ کسی دوسرے چینل کو نہ چلنے کیونکہ یہ مدنی مننے جو ہے وہ خالی تختی کی مانند ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان پر اچھی اچھی چیزیں لکھ دیں اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں ان کو بتا دیں اور اس کا ایک ذریعہ آپ کا مدنی چینل بھی ہے اور ایک ذریعہ یہ مدنی منوں اور مدنی مننیوں کا سلسلہ مدنی قاعدہ بھی ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں سارے کام کاج چھوڑ کر آج کے سلسلے میں شامل ہو جائیں کیونکہ آج ہم آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں ہر تا جی تا کو ملاحظہ کیجیے یہ کیا ہے تا جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو تا کی پہچان ہو گئی ہوگی مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آئیے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں الف سے اللہ الف سے اللہ با سے بیت اللہ الف سے اللہ با سے الف سے با سے اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پر آپ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے سلسلے کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو آپ بھی بابت بلند کہیے ہمارے ساتھ الف سے الف سے اللہ با سے با سے جی اور آج انشاءاللہ شاء ہم آپ کو تا کے بارے میں بتائیں گے اب ہم نے آپ کو بتایا کہ حرف تا ایسا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو حرف تا کی پہچان ہوئی یا نہیں مزید حرف کی تا کی پہچان کے لیے ہم آپ کو ایک مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں آئیے مل کر دیکھتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی اسکرین پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پانی گھارا سا گھر اور کیا نظر آ رہا ہے درخت اور دیگر چیزیں یہ کیا چیز یہ ٹریکٹر ہے جو کھیت وغیرہ میں چلتا ہے اب آپ کو پانی میں کیا نظر آ رہا ہے پیارا سا پھول اس پھول کو غور سے دیکھیے کیوں کہ اس پھول میں سے نکلے گا ایک ہرف اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کیا یہ اب ذرا گھر کو غور سے دیکھیے से کے گھر کے اندر سے باہر آ رہا ہے ایک ہر اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کیا یہ تا ہے جی نہیں یہ تو الگ ہے جی اب ذرا درخت پر نظر رکھے یہ کیا آیا ہے واہ ایک چڑیا جی اب کیا نظر آ رہا ہے با اور مکھی کا چھٹا جی پیارے مدنی منو اور مدنی ملیوں اب کیا نظر آ رہا ہے مچھلی کیا ہوا مچھلی کو جی جی یہ بتائیے یہ کون سا حرف ہے یہ تو ہمارا آج کا سبق ہے مرحبہ ما شاء جزا کمبا ہوں خیرا جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حرف تا کی پہچان ہو گئی ہوگی اور اگر کوئی نیند سے اٹھا کے بھی آپ سے پوچھے گا کہ یہ کون سا حرف ہے تو آپ کیا بتائیں گے تا ایسی ہو گئی ہے پہچان چلیں جی کچھ کو ہو گئی ہوگی کچھ کو ابھی بھی جو ہے وہ پہچان کروانے کی ضرورت ہوگی جی مدنی چیلن کے ناظرین اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نام سے متعلق کچھ مدنی پھول اچھا ہر کسی کی ایک پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے اب پہچان کے لیے ایک نام رکھا جاتا ہے اور وہ نام جو ہے اس کی پہچان بنتی ہے اب جس طرح بات ہوتی ہے ابید تو जी کون ہے اچھا جی ابید وہ مدنی منا ہے ہمارے پاس ہے کوئی ابید جی ابید رضا ماشاء اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں اچھا بھائی ان کے منع کا نام مدنی چینل کے ناطے ابید رضا اللہ تو اب پہچان ہے اگر گھر میں تین بھائی ہیں اگر ایک کا نام احمد رضا ہے تو بولتے ہیں احمد رضا بڑے والے ہیں پھر جو اچھا احمد رضا بھی آپ کے گھر میں تو نام جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے اب جس طرح احمد رضا کہا جائے گا اچھا جی بڑے بھائی کا نام ہے بھائی جان کا نام ہے احمد رضا اچھا اگر کسی کا نام جو ہے بلال ہو تو پھر بلال جو ہے چھوٹے والے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو نام کیا ہوتی ہے بندے کی نام کیا ہوتی ہے پہچان بنتی ہے اسی طرح آپ کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا آپ کا کیا نام ہے آیان جی ہمارے مدنی منی کا کیا نام ہے آن جی یہ مدنی منی ہے آپ کا کیا نام ہے فاطمہ جی یہ فاطمہ بازی ہیں ان کا نام کیا ہے فاطمہ یہ ان کی پہچان ہے اور کون نام بتائے گا اپنا آمنا, آمنا، اس کو نام کیجیے آمینا کیا مینا آمینا کیا ہے آمینا نیم کے نیچے زیر ہے اب آپ کا نام کیا ہے آمینا, آمینا. آمنانی بتائیے گا ٹھیک ہے نام کیا ہے تو جتنی بھی مدنی منیا ہے اور ان کا نام ہے آمینا تو وہ بھائی آمنا نا بتائیں کیونکہ اس کا درست تلفظ ہے وہ ہے آمینا تو ان کا نام جو ہے آمینا ہے اب تو پیارے پیارے مدنی منو اب یہ آپ کا نام جو ہے آپ کی پہچان ہے اسکول اس میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے مدرسوں میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے گھر میں اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور جو محلے والے ہوتے ہیں علاقے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس نام سے پکارتے ہیں جانتے ہیں اسلامی مدنی چینل کے نادین یاد رکھے جب مدنی منع یا مدنی منی کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بڑا ہی پیارا مدنی منا ہے مدنی منی ہے اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے بھائی نام کیا رکھا تو نام جو ہے وہ والی صاحب کی طرف سے ایک بچے کے لیے سب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے اسی لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کے گھر میں مدنی منع یا مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے اور اگر آپ کسی کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو اچھے نام کا انتخاب کیجئے اچھا جی اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا مکتبۃ المدینہ سے ایک بہت ہی پیاری کتاب نام رکھنے کے احکام جو کہ ابھی آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی تو آپ یہ کتاب جو ہے اپنے پاس رکھیے اور جب کسی مدنی منع یا مدنی منی کی ولادت ہو تو یہ کتاب کھولے اس میں سے جو ہے نام کا انتخاب کیجئے اور اگر آپ اس کے علاوہ اس کتاب کے علاوہ کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں تو نام رکھنے سے پہلے کسی عالم یا مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ حضرت ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ آپ کو مشورہ دیں ٹھیک ہے آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں تو آپ نام رکھ لیں ورنہ اس کے علاوہ اپنی اٹکل سے اپنی سوچ سے جو ہے نام نہ رکھیں اور آج ہمارا جیسے کہ سبق ہے تو ان اللہ زوجل ہم آپ کو تا کے بارے میں کچھ نام بتائیں گے اگر آپ تا سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو مشورتا آپ کو کچھ نام عرض کر رہے ہیں تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں کچھ مدنی منیوں کے نام جو ہے پیش خدمت ہیں یہ معاہدہ کیجیے تہیا یعنی سلام سلامی تہیا بنتے سلمان یہ عالمہ خاتون گزری ہیں اور ایسی خاتون گزری ہیں ایسی خاتون گزری ہیں یہ ایک ایسی عالمہ تھیں کہ آپ کو ایک لاکھ حدیثیں مبارکہ یاد تھیں سبحان اللہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے تسنیم یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور تسنیم جو ہے جنت کی نہر کا نام ہے تو پیارے پیارے مدنی منہ اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے آپ کو مشورتن تا کے حوالے سے جو ہے کچھ نام بتایا اگر مدنی منہ ہے اور اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو محمد نام رکھیں کہ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں انشاءاللہ شاء زوجل جب آپ اپنے مدنی مننے کا نام محمد رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء دین و دنیا کی بے شمار برکتیں آپ کے ہاتھ آئیں گی اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ جس کے ذریعے آج آپ کو آپ کا سبق معلوم ہوگا کہ ہر تا سے آج ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے آئیے مل کر ملحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی مننیو۔ اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان کے نام یہ اور یہ یہ ٹیلی فون اور یہ یہ اب آپ کو اسکرین پر کون سا حرف نظر آ رہا ہے ماں شا ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو حرف تا سے آتی ہے شنی جی ذرا سوچ کر بتائیں नहीं भाई चले फिर सोचकर जवाब दे आम। नहीं जी चले एक मौका और देते हैं, लेकिन अब जवाब दुरुस्त होना चाहिए सोचिए जी हाँ ये जवाब दुरुस्त है ता से आती है तस्वीर اور تسبیح پر ہم اللہ ازل کا ذکر کرتے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں تسبیح فاطمہ پانچوں نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تسبیح فاطمہ یہ ہے تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اور چونتیس بار اللہ اکبر تسبیح فاطمہ آپ بھی یاد کر لیں تینتیس مرتبہ چبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اب آپ بتائیے تینتیس بار چبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر ما شا عماں جزاک خیرا جی تا سے کیا آتا ہے تا سے کیا آتا ہے تا سے تا سے, تا سے اور جو اسکرین پر مدنی منہ ملاحدہ فرما رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھیے تا سے تا سے, تا سے تزبیر جی تصویر بھی پڑھیے اور تصویر پر جو ہے درود پاک پڑیے اللہ کا نام پڑیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اچھا جی اب کون مدنی منا ایسا ہے جو میں بتائے گا کہ قرآن کریم کی کسی بھی ایسی سورت کا نام بتائیں جو حرف تاہ سے شروع ہوتی ہو جس کے ذہن میں آئے وہ ہاتھ کھڑا کریں چلیں جی آپ بتائیے قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جو حرف تا سے شروع ہوتی ہے مائک میں ہوتا ہے سورہ توبہ جی سورہ توبہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ اللہ ایک اور سورت ہے آپ کے ذہن میں بھی اسی سورت کا نام آیا تھا ایک اور سورت ہے آیا چلیں جی آپ ہی بتائیں سورہ تحریم جی سورہ تحریم تشریف رکھے ماشاءاللہ اللہ تو ہمارے مدنی منہ نے دو سورتوں کے نام بتایا اور ایک اور سورت ہے کاسر ٹھیک ہے تو قرآن کریم کی یہ صورتیں جو ہے ہر تا سے آتی ہیں اچھا یہ کون مدنی منہ بتائے گا کہ وہ کون سی سورت ہے جو ہر تا سے شروع ہوتی ہے تبت ادا جی تبت یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہر تا سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور کوئی مدنی منا بتائے گا جی الزی تباہ رقل تبا رق البا رقل رقل لذی لذی تو تبارق لذی کیا ہے تبار عقل لذیح ٹھیک ہے آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منو کو اچھی اچھی باتیں یاد کروائیے تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منو اب ہم آپ کو ایک ایسا مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کو سکھائیں گے حرف تا کو لکھنے کا طریقہ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے اور خالی صفحے کے اوپر کون سا ہرف ہے واہ بھائی واہ آپ کو تو تاکہ خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں تا لکھنے کا طریقہ پینسل کو تھوڑا سا اوپر سے نیچے لے کر آئے اور اب بالکل اسی طرح آگے بڑھتے جائیں اور اب آخر میں تھوڑا سا نیچے سے اوپر لے کر جائیں اور یاد رہے تاکہ اوپر ہے دو نکتے. آئیے ایک مرتبہ پھر تا کو لکھتے ہیں پینسل کو بالکل معمولی سا اوپر سے نیچے لانا ہے پھر سیدھے لے کر جانا ہے اور اب نیچے سے معمولی سا اوپر اور اس کے اوپر دو نقتے یہ ہو گیا تا آپ کی سمجھ میں آیا ہاں تو چلیں جی اب آپ بتائیے پینسل کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں پھر سیدھے لے کر جائیں پھر سے تھوڑا سا اوپر اور اس کے اوپر تو نکتے واہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کو تابل لکھنا آ گیا ماں شاہ جزاک اللہ ہوں خیرا جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی من ہمیں امید ہے کہ آپ کو حرف تا لکھنا آ گیا ہوگا جی یہاں پر کس کس کو حرف تا لکھنا آتا ہے اچھا کون لکھے گا آپ آئیے یہ ہماری ایک مدنی منی ہے یہ حرف تا لکھیں گے یہ ہماری مدنی منی کیا لکھ رہی ہے یہ تو ہا, ہماری مدنی منی نے بہت چھوٹا سا لکھا بڑا لکھیں تھوڑا اتنا بڑا تو کم از کم جی کیا لکھا ہے آپ نے جی یہ کیا لکھا ہے تا اور کون لکھے گا اچھا جی آپ آ جائیں کیا لکھیں گے جی اب دیکھتے ہیں کہ یہ تا کیسے لکھتے ہیں اگر اس میں ایک نقطہ بنا دیں تو یہ نون بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ تا لکھا ہے کیا لکھا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے آپ نے ارے واہ بھائی واہ مدنی منع تو بڑے پیارے پیارے ہیں اور تا لکھنا بھی آ گیا ان کو اب کون بتائے گا ایک اور مدنی منا آپ بتائیے چلیں جی آپ آئیے دیکھیے بھائی ہماری مدنی منی اور آئی ہیں انہوں نے تا لکھا ہے کیا لکھا ہے آپ نے پیارے پیارے مدنی منو جی شکریہ جزاک اللہ خیرا تشریف رکھے تو پیارے پیارے مدنی منو یہ کیا لکھا ہے تا تو ہم نے آج آپ کو حرف تا لکھنے کا طریقہ بھی بتایا اور کچھ مدنی منوں نے لکھا بھی اچھا پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منو ایک بات یاد رکھیں کہ بعد بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ خود بتائیے گا ان کو اچھے بچے کہیں یا گندے بچے کہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ دروازوں پہ لکھ دیتے ہیں مارکر سے پینسل سے تو یہ صحیح بات ہے یہ صحیح بات ہے لکھنے کی جو جگہ ہے اسی جگہ لکھا جائے یہ کہ آپ نے الماری پہ لکھ دیا آپ نے جو ہے سیکرا دروازے پہ لکھ دیا آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے فریج پہ لکھ دیا سلو البیب سل تعالیٰ اللہ محمد تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو کون سا حرف لکھنا سکھایا اب ہم اس کی ادائیگی کی, کی طرف آتے ہیں کہ تا کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اچھا جی تا جب بھی ادا کیا جائے گا تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا مل کر پڑھتے ہیں تا زبان کہاں لگ رہی ہے اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگ رہی ہے جو اوپر کے دانت ہیں اس طرف لگ رہی ہے تو اس طرح تا ادا ہوتا ہے اور اس کی مقدار جو ہوگا اس کو ہم کھینچ کے جو پڑھیں گے وہ ایک الفی مقدار ایسے تا تا سب مل کے پڑھیں تا تا تا اور جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جی آپ بھی مل کے پڑھیے تا تا تا تو پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو حرف تا لکھنا اور پڑھنا سکھایا تو جب بھی آپ تا پڑھیں اسی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں اچھا جی آج آپ کو اپنا سبق تو یاد ہے نا تا سے تا سے جی تصویر پر ہمیں جو ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تصویر پر ہمیں جو ہے درد پاک پڑھنا چاہیے تصبیح پر جو ہمیں تصبیہ فاطمہ پڑھنا چاہیے اچھا یہ کون بتائے گا کہ تصبی فاطمہ کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ الحمد اکبر عبید بھائی یہ تو بتائیے کتنی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تین تین تین تین مرتبہ تھوڑا سا اور تھوڑا سوچ لیں آپ پڑھتے ہوں گے لیکن تعداد آپ کے ذہن سے نکل رہی ہے شاید میرا حصہ ذہن ہے جی چھ نہیں بید بھائی آپ کے ذہن سے نکل گیا آپ بتائیے سبحان اللہ تہتیس بار الحمد تہتیس بار اللہ اکبر چونتیس بار جی سبحان اللہ کتنی مرتبہ الحمد للہ اور اللہ اکبر کتنی بار چونتیس بار 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ للہ اور تھرٹی مرتبہ اللہ اکبر یہ ہے تزبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ تو پیارے پیارے مدنی منو ہمیں بھی تذبیع فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انح پڑھنی چاہیے اب تجزی فاطمہ سے متعلق میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جو حضرت مفتی احمد یار خان نے آئینی اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے جو کہ نظم کی صورت میں ہے آپ بھی میرے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہو جائیے اور مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے بھی ذہن میں کچھ نہ کچھ اشار یاد ہو جائیں آئی خاتون جنت اپنے گھر پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے, نے بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے, رسول اللہ نے ایک, لونڈی ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے, تمہیں راحت ملے سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر تاکہ دیکھیں کے ہاتھ کے چھالے پدر, پدر پر نہ تھے دولت کدا میں شاہ دی, شاہ دی سے, عرض سے عرض کر کے آ گئی فاطمہ چھالے دکھانے آئیں تھی, آئی تھی گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھی آپ کو گھر میں نہ پایا شاہ دیں مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئی ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں شب کو آئے مصطفی زہرا کے گھر اور کہا دختر سے اے جانے پدر ہے یہ خادم ان یتیموں کے لیے باپ جن کے جنگ میں مارے گئے تم پہ سایا ہے رسول اللہ کا, رسول اللہ کا رسول اللہ آسرا رکھو فقط اللہ کا ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں اولاً سبحان تینتیس بار ہو اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو اور چونتیس بار ہو تکبیر بھی تاکہ سو ہو جائیں, مل کر سبھی تاکے تاکے ہو جائیں مل کر سبھی پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح و شام ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام خلد کی مختار راضی ہو گئیں, راضی ہو گئیں سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئیں, پوش پوش ہو گئیں تالک ان کی راہ جو کوئی چلے دین و دنیا, دنیا, دنیا, دنیا کی مصیبت سے بچے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم